الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلی لکھ و اصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلی لکھ و اصحابک يا نور اللہ اب بات ہو رہی ہے جندت کے نوجوانوں کے سرداروں کی سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے گلشن کے مہکتے پھولوں کی حسنین کریمین کی پہلا شعر سنیے وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکبے دوش عزت پہ لاکھوں سلام الشہید بلا شاہ گلگو کبا بے قصے دشت غربت پہ لاکھوں سلام کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی شرعہ کی طرف چلیں گے مجتبہ سے مراد ہے پسندیدہ چنا ہوا سید الاسخیہ سخیوں کے سردار راکب کہتے سوار کو اور دوش کہتے ہیں کاندھے کو اللہ اکبر کس طرف پیارا اشارہ ہے اور اگلے شعر میں جو اعلیٰ حضرت شعر ہے بادشاہ کو گلگوں کہتے گلگو ہیں گلاب کے پھول کی طرح سرخ رنگ قبا یعنی جبا اور دشتے غربت بے وطنی کا جنگل مسافرت کا صحرا یہ دونوں شعر الگ, الگ الگ شخصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے بطول زہرا سید السخیہ ابن علی شیر خدا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو سراپا عزت و عظمت ہیں سبحان اللہ اور نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں جی ہاں راکب دوش مصطفیٰ سبحان... یہ منصب کس کو ملا کہ پیارے آکا کے کاندھوں پر سواری کرنے والی ہستی پر لاکھوں سلام ہوں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام ایک بار معذرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے پہ سوار کروا کر جا رہے تھے تو ایک صحابی آئے اور صحابی نے کہا حضور حضرت حسن کو دیکھ کر کہا کہ کیا پیاری اپ کا اپ کی سواری ہے یعنی اپ کس پر سوار ہیں ذرا سوچئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھرے الفاظ میں کچھ اس طرح فرمایا سوار بھی کتنا پیارا ہے یعنی کیا پیارا تعلق تھا اور نبی پاک کے کانھوں پر سواری کرنے والی راکب دوچھے مصطفی حضرت حسن رضی اللہ تعالی پر لاکھوں سلام ہو اور پھر اگلے شعر میں سبحان اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا لکھا ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے سبحان اللہ شہزادہ گلگو کبا شہید کربلا سید الشہداء شہدا رسول جگر گوشا بطول دل بندے علی مرتضا سبحان اللہ شہید راہ محبت و وفا حضرت سیدنا اللہ امام حسین رضی اللہ پہ لاکھوں محبت بھرے سلام جن پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے مگر وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے جس نے اپنے ہی خون کا لباس پہن کر گلگوں کبا یعنی سرخ رنگ خون کا لباس پہن کر اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی اور سجدے کی حال۔ میں اپنی پیاری جان جانے آفرین کے سپرت کر دی اللہ اکبر ان دونوں شہزادوں کی کیا بات ہے اور بہت سارے مقامات پر آلہ حضرت نے اپنے اشار میں کہیں لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کی رضا کو حشر میں گل یعنی ان دو پھولوں کے سدقے قیامت کے دن مجھے بھی پھول کی طرح کر دیجئے اب یہاں پر ان دونوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے ان کی قربانیوں کا اور ان کے اوساف کا تذکرہ ہے ان اشار کو دوبارہ سنیے اور حسن کریمین کی ذات پر جھوم کا سلام پیش کیجئے وہ حسن دوش سلام سلام بلا بلا بے مشتبہ بے مشتبہ سید یا راکے دو شاخ اس شاہی دے بنا شاہ گل گفا اس شہید سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہماری یہ سمجھیے کہ امہات المومنین کا تذکرہ ہماری ماؤں کا پاک ماؤں کا تذکرہ ہے کیا پیارا انداز ہے اہل اسلام کی مادران شفیق اہل, اہل اسلام, اسلام کی, کی مادران, مادران شفیق, شفیق بانوان تہارت پہ لاکھوں سلام, سلام بنتے بنت آرام جانے, جانے نبی اس براءت پہ لاکھوں سلام, سلام پہ ذرا مشکل الفاظ کے ماہانہ سمجھتے ہیں مادران کہتے ہیں یہ مادر کی جمع ہے اور مادر کہتے ہیں ماں کو یعنی ماؤں کا تذکرہ ہے شفیق سے مراد مہربان ہے بانوان سے مراد خواتین اچھا اب جو اگلے شیر میں بنتے صدیق آرام جانے نبی حریم برات سے کیا مراد حریم کہتے ہیں بیوی کو زوجہ کو اور برات کہتے ہیں پاک بازی کو سبحان اللہ پہلے تذکرہ ہو رہا ہے امہات محات کا یعنی مسلمانوں کی مہرمان مائیں یعنی پیارے آکار سلاۃ والسلام کی ازواج مطرات جن کو قرآن نے اہل ایمان کی مائیں فرمایا ہے سبحان اللہ اور دوسری جگہ فرمایا قرآن نے کہ دنیا میں کوئی عورت تمہاری شان کی نہیں ہے کیونکہ تم میرے محبوب یا نبی علیہ السلاۃ وسلام کی پاک باز بیویاں ہوں ان پیکرانے افت و تہارت پہ لاکھوں سلام میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے تمام کی تمام ازواج متحرات ہماری مائیں ہیں پیارے آقا کی تمام ازواج ہمارے سر کا تاج ہماری مائیں ہیں ان کا عزت و احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور پھر سبحان اللہ آکا علی سلاۃ السلام کی وہ زوجہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی کیا شان بیان کی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ جو کہ یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں ان کی صاحبزادی ہیں اور ہمارے آقا مولا علی سلاۃ السلام کے دل کا آرام ہیں محبوبائے محبوب رب العالمین ہیں جن کے بارے میں اللہ وجل کی بارگاہ سے ان کی عفت و تہارت اور پاک دامنی کی صفائی نازل ہوئی ہے سبحان اللہ ہمارے لاکھوں سلام ان کی بارگاہ میں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ خوش نصیب امہات المومنین میں سے ہیں کہ جو کماری پیارے آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور آپ نے پیدا ہوتے ہی اسلامی آغوش پائی یعنی اسلامی دودھ پیا کیا پیارا جملہ لکھا کتابوں میں آپ کے والدین دادا جان بھائی بلکہ بھتیجے سب کے سب صحابی ہیں یہ کیسا شاندار گھرانا ہے اللہ اکبر اور سورہ نور کی آیت مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے طاہرہ ہونے کی گواہی دے رہی ہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ان دونوں اشعار کو پھر سننا ہے اور محت البین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان تہارت پہ لاکھ سلام بنتے صدیق آرام جانے نبی اس حریم برا سلام پہلے اس رام کی مادرانی شفیع پہلے اس رام کی مادرانی شفی بانوان تہارا کلا مصطفی جان جانے مطلا سلام بسحان اللہ سبحان اللہ مبارک سفر جاری ہے درود و سلام کے گجرے جو ہیں وہ نشاور ہو رہے ہیں اہل بیتے اطہار کا تذکرہ میرے امام نے کس پیارے انداز میں کیا اب بات ہوگی اشرائے مبشرہ کی صحابۂ کرام کی اولیائے کرام کی اپنی نسبتوں کی سبحان اللہ ہمارے ساتھ شامل رہیے ایک اور نیا طرز ایک اور نئے انداز سے اپنے سلاۃ و سلام کو جاری رکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت مدر پہ لاکوں سلام شم ہے بز میں ہدایت لاکھوں سلام سبحان اللہ میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اب بات ہو رہی ہے خوبصورت عظیم شخصیات کی وہ شخصیات جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاکڑ سلاۃ والسلام پر قربان کیا جی ہاں بدرو عہد کے میدان میں جان نثاری کی داستان رقم کرنے والے صحابہ سبحان اللہ آلہ حضرت لکھتے ہیں جان نثارا نے بدرو عہد پر درود جانساران جانساران بدر و احد پر درو حق, حق گزاران بیعت, بیعت پہ لاکھوں سلام, سلام, سلام جانثار کہتے ہیں کو جان قربان کرنے والوں کو بدر و احد یہ دونوں غزوات کے نام ہیں غزب بدر اور غزب احد حق گزاران بیعت سے کیا مراد ہے پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کا حق ادا کرنے والے غزبائے بدر اور میں نبی پاک علیہ سلاۃ السلام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے خوش نصیب ہمارے صحابہ کرام علی مردوان پر رحمت رب رحیم کا نزول ہو اور جنہوں نے پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے آقا علی سلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حق ادا کر گئے راہ خدا میں شہادت کا درجہ پا گئے ان سب پر لاکھوں سلام اہد کی بات کریں تو تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس میں قربانی کی داستانے رقم کی گئیں وہ اہد کا میدان تھا یہ وہی میدان ہے بیچے اسلامی بھائیوں جہاں سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت مصب بن عمیر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور بھی صحابہ اکرام شہید ہوئے نبی پاک علیہ السلام شہدہ اہد کو نوازنے کے لیے جایا کرتے اور ان کے مزارات پر جا کر دعا فرمایا کرتے آج اللہ بجے اور آپ کو بھی بار بار یہ موقع فرمائے سبحان اللہ کیا قربانی کی داستانیں ہیں اور اگر بات بدر والوں کی کریں اللہ اکبر یہ تو وہ غزوہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی مدد نازل ہوئی کہ فرشتوں کی فوج آسمان سے ان کی مدد کے لیے نازل ہوئی اور بدر والوں کی فضیلت الگ سے احادیث میں بیان ہوئی ہے جی ہاں نبی پاک نبی السلام نرشاد فرمایا میرے بدری صحابہ افضل المسلمین ہیں یعنی تمام مسلمانوں سے بہتر ہیں اور امین نے بڑی پیاری بات کی کہ حضور اسی طرح ہمارے یہاں وہ فرشتے جو بدر میں اہل ایمان کی مدد اور اسرت کے لیے اترے تھے وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں سے ہیں یہ بخاری چریف کی حدیث ہے یہ کیسا مارکا تھا شرکت کرنے والے مسلمان تمام مسلمانوں سے افضل ہو گئے اور شرکت کرنے والے فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہو گئے نبی پاک علیہ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اہل بدر کا جذبہ دیکھ کر ان پر توجہ فرمائی ہو اور ساتھ یہ فرمایا ہو کہ اب تم جو بھی کرو جنت تمہارے لیے پکی ہو گئی اسی طرح میرے آکا علی سلا اسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بدر والوں میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا ان سب کی بارگاہ میں آلہ حضرت امام اہل سنت کیا پیارے انداز میں سلام پیش کر رہے ہیں ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریب بدر و کے ان شہدا پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے جنگ میں شرکت کرنے والے تمام صحابہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی ان کی برکت نصیب فرمائے اور اگلے شیر میں امام اہل سنت ایک مبارک جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں سبحان اللہ وہ دسوں جن کو جنت کا مشدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ مشدہ کہتے خوشخبری کو اور مبارک جماعت با برکت گروہ وہ کون سے دس صحابہ تھے سبحان اللہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اشر مبشرہ کہا جاتا ہے یہ وہ دس صحابہ ہیں جن کی زندگی میں نبی پاک علیہ السلط والسلام نے حیات طیبہ ہی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی یعنی ان کی ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی اللہ اکبر اس مبارک جبات پر اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں ان دسوں کے مبارک نام بھی سن لیں اللہ ان سب پر ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنیز رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضی، یعنی یہ چار تو خلفائے ہو گئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن العوام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو پھر حضرت بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے اسلامی بھائیوں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عظیم ہستیاں اور دسویں صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ دس صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سے نوازا گیا اعلیٰ حضرت اسی مبارک جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت جن جن کا جن مشدہ ملا،, ملا،, ملا اس مبارک جماعت پہ سلام آئیے دونوں اشار جھوم کر سنتے ہیں جا نسارا نے بدرو پر درود, پر درود, پر درود حق گزاران نے بے عد سلام, سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا بجدہ بلا اس مبارک جماعت لاکھوں سلام بدیرو گزار سلا <تصفح> وہ <وو دس واج تصفح> سلام مار مبارک جماعت مت کو سلام مصطفی جان رحمت مت کو سلام شمع بس مار پلا کو سلام